مال یا مکان وغیرہ کی خرید و فروخت میں دلال حضرات جو کمیشن لیتے ہیں کیا وہ جائز ہے ہاں یہ کمیشن تو جائز ہے لیکن دلالوں نے جو اپنے قانون بنا ہے نا ظالمانہ وہ ہمارے پلے نہیں پڑتے مثال کے طور پر بھائی آپ دونوں فریق کو مکان بکرا دکان بک رہی بھائی ٹھیک ہے آپ نے اس میں سے اتنا نفع لے لیا ٹھیک ہے نا اس میں رواج کیا ہے ون پرسن ٹو پرسن جو بھی اس کا رواج وہ لے لی لیکن ان میں ہم نے جو دیکھا وہ کیا ہے کہیں جاتے جاتے ایسے انگلی سے ہی بتاتے ہیں نا یہ مکان خالی اشارہ بھی پانچ سال کے بعد بھی آپ نے وہ مکان لیا وہ آ جائے گا داوید دل علی اس لیے کہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ خالی ہے یہ قانون جو ہے یہ بڑے ظالمانہ اور ان کے یہ اپنے قانون جو کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گے یہ سینا بسینا چلے آ رہا سمجھ رہے آپ کسی کتاب میں آپ کو نہیں بخاری میں فکا کی کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گے یہ ان کے اپنے قانون ہے کہ ذرا سا اس نے اشارہ کر دیا اس بلڈنگ میں یہ مکان خالی دس برس کے بعد بھی آپ بولے تو وہ آ جائے گا بھائی ہماری دلالی بنتے ہم نے اشارہ کیا تھا یہ مکان خالی ہے یہ جو قانون ہے یہ صحیح نہیں ہے رہا یہ مال بیچنے میں دکان کے فروخت گھر میں جو محنت کرتا ہے بےچارا وہ آپ سے رابطہ کرے گا آپ سے رابطہ کرے گا اس کا کچھ فیصد اس میں حصہ ہونا چاہیے شرم یہ جائز